برحمن علّیم و رحمۃ اللہ و رحم الحمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اور باقی تمام برادران خارن سامعین تمام میں موجود تمام برادران سامع کا پوچھا مجھے باقی کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر ایک ہے ہاں اور اراد حمسہ کا درس نمبر چوند ہے دعایت شفو ہمارا سلسلہ باز میں ہے اور اس میں سے وبی شاہ معمت الحسن وابلایت ہی اس سلسلے مبارک توسل کا تھوڑا سا توجہ کل کے درس میں دیا تھا در ایک سو میں ابھی درس نمبر ایک میں میں سن علیہ السلام کے امامت کے حوالے سے تھوڑا سا بات کروں گا کیونکہ کچھ لوگ یہ بولتے ہیں مام وسلم علیہ السلام نے کیونکہ آپ نے صلہح کیا ہے اس لیے آپ نے امامت سے دس ہو گیا اس کی باتیں کرتے ہیں ہاں جی یا بعض جیسے تصوف کی کتابوں میں سلسلہ جب آپ کا ذکر کیا بعض کتابوں میں تو امام علیہ السلام کے ساتھ ڈائریکٹ جو امام حسین علیہ السلام کا ذکر کیا امام کا نام اس میں نہیں آیا تو اس سے آپ نے صلہح کیا تو گویا کہ امامت سے دس مردار ہو گیا اب آپ امام نہیں رہا نوزلّہ اس سم کی باتیں بھی لوگ کرتے ہیں غیر تحقیقی باتیں ہاں جو کہ قرآن سنت سے عیم اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بزران دین کی تعلیمات سے نا ہونے کی وجہ سے ناشنا ہونے کی وجہ سے علم پر صحیح غور و فکر تبور نہ کرنے کی وجہ سے اس کی باتیں کرتے ہیں لکھنے میں آتی ہیں بولنے میں آتی ہیں لہٰذا میں نے ضروری سمجھا کہ ماما صلی اللہ علیہ وسلم کے امامات کے بارے میں تھوڑا سا میں توجہ دے دوں تو اضاء نگرامی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صلاح کرنے سے معاوے کے ساتھ صلاح کرنے سے جو ہے امام مثلاً امامت کے عہدے سے نہیں ہٹ سکتا امامت کا عہدہ اللہ کی طرف سے یہ عہدہ ہوتا ہے ہاں جی اسی عہدے کی بنیاد پر صلاح ہوتی ہے اسی عہدے کی بنیاد پر جنگ ہوتی ہے ہاں جی اور صلاح اور جنگ سب اسی امامات کے عہدے پر چونکہ فوائد ہے اس لیے یہ کام انجام دیتے اور یہ عہدے پر ہی فوائش نہ تو یہ فرض انجام نہیں دے سکتے ہاں اس سے تعلق پیدا نہیں کرتا لہذا کر جو ہے ولایت ہی پہ تھوڑا توجہ دیا تھا آج امام حسن علیہ السلام کے امامت کے ثبوت میں کہ آپ نے صلاح کرنے پر آپ کی امامت کی وجہ سے برخاست نہیں ہوتا ہے بلکہ آپ کا صلاح کرنا امامت کے دلیل ہے کہ ایک طرف صلح آپ کا ہونا امام امام ہونے کی دلیل ہے ہاں جی آپ اس امت کے امام ہونے کی دلیل ہے اور آپ کی امامت ہے چونکہ اللہ کی طرف سے ہے ہاں جی اللہ نے ان ہنسیوں کو امام بنایا ہے اللہ کے پیاری نمر کی مبارک زبان سے ان کی امامت کا اعلان ہو چکا ہے پرانی آیتوں کے ذریعے سے ان کی امامت پر جو ہے ثبوت موجود تھے لہٰذا صلاح اور جاں سے ان کی امامت ہاں جی جو کہ ہدایت کا پہلو اصلی امامت امت کی ہدایت کی ذمہ داری ہے ہاں جی وہ جو ہے کسی صورت میں م, جو ہے اس سے معزول نہیں ہوتی ہاں دنیائی نظام میں حکومت چلانے میں اس میں صلاح ہو سکتی ہیں اس لیے اللہ کی پیر نبی نے بھی صلاح کیا ہے علیہ السلام نے بھی صلاح کیا ہے ہاں جی اور اسی طرح آج امامہ حسنِ علیہ السلام نے بھی صلاح کیا امام حسین علیہ السلام نے ایک وقت خاموش رہا جن ایک بات آپ میدان شاہ میں آ جاتے ہیں تو لہٰذا جو ہے ان کے صلاح سے امامت کو کوئی نقصان نہیں پہنچتے لہٰذا امام حسن علیہ السلام کی امامت کے امام حوالے سے کچھ رائس آپ لوگوں کو پیش کروں گا کہ مولا امام علیہ السلام آپ یہ ہستی خواصل کریں یا جنگ کریں ان کی امامت کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچتی ہیں بلکہ یہ سب کام صلاح کرنا جنگ کرنا یہ سب ان کی امامت کی بہترین دلیل اور ثبوت ہے اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی کی طرف سے لہٰذا اسی نوت کے توجہ کے لیے اور یہ ہے کہ حضرت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام اس امت کے امام ہیں ہاں جی تو اس سلسلے میں جو ہے کچھ ترائش پیش کروں گا تو یہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے پیاریہسلم محمد مصفاء صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن علیہ السلام امام حسین کے بارے میں فرمایا انََ الحسن و الحسن قام او اوقادہ یعنی بے شک امام حسن امام حسین دونوں اس امت کے امام ہیں خواہ یہ دونوں قیام کریں جیسے امام حسین علیہ السلام نے بھی قیام کیا امام حسن نے بھی قیام کیا ہے بعدہ لشکر لے کے معاویہ کے مقابلے میں آپ جنگ کے لے نکلا ہے ہاں جی پھر حالات کو مد نظر رکھ کر مسلمانوں کی کمزوریوں کو مد نظر رکھ کر کیونکہ آپ سے پہلے علیہ السلام کے دور میں شیان علی ایک طرف اور اس طرف جو ہے کی جماعت صفین والے جمل والے کے ساتھ تین جنگیں ہو چکے تھے اور مسلمان اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ مزید کوئی جنگ لڑا جائے اور ان کے ہمت حوصلے کافی حد چکے تھے آپس میں لڑ لڑ کے تو لہذا ہر طرف سے صلح کا نعرہ بلند ہو رہا تھا اس لیے اور جسے معاذ کے وہ تو امام حسن علیہ السلام نے امت کے بچاؤ کے لیے امت کو مزید جو ہے قتل و گری سے بچنے کے لیے آپ نے یہی مسئلہ دیکھا اللہ کی طرف سے یہی حکم دیکھا جس کی بشارت پیارے نبی نے بھی اپنے اس مبارک حدیث میں دیا تھا آپ نے صلاح کیا ہے کہ لہٰذر فرمائے پیارے نبی نے ایک دلیل تو یہ ہے ان الحسن علیہ حسین امامہ نے قامہ اوقع بے شک امام السلام دونوں امام ہیں خواہ یہ نقامہ یہ نقیام کرے جنگ کرے اوقاد یا دونوں صلاح کرے ہاں جنگ اور صلاح یہ جو امامت کے عہدے کی ہی ذمہ داریوں میں ہوتی ہے وہی ہی جانتے ہیں کب جنگ کرنا ہے کب صلاح کرنا ہے امہ جانتے ہیں ہر مثال اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے جنگ جن جانتے ہیں کہ میرا فریضہ اس مقام پر جنگ ہے یا صلاح ہے ہاں جی لہٰذا جو ہے پیارے حمایہ بیشک حسن و حسین دونوں امام ہیں خواہ یہ دونوں ہستین دشمن کے مقابلے میں قیام کریں اور جنگ کریں یا صلح کریں چنانچہ مولا امام حسن علیہ السلام نے معویہ سے اس امت کی فلاح کی خاطر صلح کیا اور امام حسین علیہ السلام نے یہ زیر پلیت اس کے بیٹے کے ساتھ اس معویہ کے جنگ کیا لہذا ہر امام بہتر جانتا ہے کہ اس کی ذمہ داری اس موقع پر کیا ہے جنگ کرنا ہے یا اس کی ذمہ داری اور فریضہ جو ہے صلاح کرنا امن سے کرنا ہے یہ وہ امام اور وہ وقت رسول خود جانتے ہیں تو اس کے ایک دلیل تو یہ پیامر صحم کے حدیث صبح دوسری دلیل جو ہے اس لیے جو ہے اللہ کے پیارے رسول نے بھی جو ہے کبھی صلاح کیا ہاں جی ایک ہی حیثی زندگی میں صلاح بھی نظر آتا ہے جان بھی نظر آتا ہے کبھی صلاح کیا جیسے صلح و ہاں جی آپ نے جو ہے صلاح الویہ کیا مشکل کے ساتھ اور میسا کے مدنہ اور مدن کے اطراف میں رہنے والے دوسرا ہم ترین صلاح جو ہیں مدنِ معنی کے بعد اہل کتاب اور اطراف ہے کے مختلف قبائل کے ساتھ جو ہے اس میں مشرقین بھی تھے اہل کتاب بھی تھے ان سب کے ساتھ آپ نے صلاح کیا صلح نامہ لکھا ہاں جی امن امان کے لیے معذہ نامہ لکھا ہاں جی تو یہ معذمنامہ لینے سے آپ کے رسالت کو کوئی خطرہ نہیں پہنچتا ہے اس عہدے پر ہونے سے ہی یہی کام کرنے کا تھاتے ملتا ہے اور کبھی جو ہے آپ نے جنگ و جہاد بھی کیا جیسے جنگ بدر جنگ حوق خندہ ہنین تبوک خیبر وغیرہ اور طالبان آپ کے حیات مبارک میں جو ہیں مدنی زندگی میں مکئی زندگی میں آپ نے کوئی جہاد نہیں کیا ہے ہاں جی اور خاموش صبر و تحمل کے ساتھ تبلیغ کرتا رہا کیونکہ اس زندگی میں آپ پر جہاد فرش نہیں ہوا پھر مکی زندگی میں جو ہے آپ پر جہاد فرش ہوا امت پر اور پھر جو ہے یہ ساری جنگیں طالباً جن میں آپ شرکت کیا ہے غزوہ اور جہاد دونوں ملا کے جو ہے طالباً علماء نے لکھا ہے مورخین نے اسی جنگیں آپ نے لڑی ہے چھوٹے بڑے سب ملا کے ہاں جی تو رسول اللہ نے صلاح بھی کیا دو بڑے صلاح آپ کا بہت مشہور ایک صلاحی جو مشکل مکہ کے ساتھ اور ایک میسا کے مدینہ ہاں جی کے شروع مکے میں میں آتے ہی آپ نے اطراف مدینہ سے اور یہود الصارہ سے آپ نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہاں جی اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے امن سکون سے رہنے کا جنگ نہیں کرنے کا تو یہ جو ہے نہیں کرنے کا معاہدہ کرنے سے صلح کرنے سے اسے اس کی امامت رسالت کو ہاں جی نہ امام کی امامت کو نقصان پہنچیے نہ رسول کی رسالت کو کیونکہ یہی حسین جانتے ہیں تو نا رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم کی صلی ہمیں آپ دیکھو حتحت جو ہے اس جو خاردہ سے جو سہیل نامی شاہ سایہ تھا رسول اللہ نامہ محسویہ نے رسول اللہ کے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ لکھا تو اس نے کہا بھائی یہ رسول اللہ کو یہاں سے ہٹاؤ اس کو مٹاؤ کیونکہ جو ہے اگر ہم اس کو رسول اللہ ہی مانتے تو پھر ہم ان کو ان کے ساتھ جنگ کے لاہم کیوں کھڑے ہوتے ہم ان سے جنگ کیوں کرتے ہم ان کو رسول اللہ نہیں مانتے نااز اور رسول اللہ کوئی ان فرما نبی میں رسول اللہ کو نہیں مٹا سکتا ہوں تو رسول اللہ نے خود اپنے دست مبارک سے رسول اللہ کو وہاں سے ہٹایا ہاں جی کیوں جو ہے نا چونکہ وہ ادھر کاغذ سے ہٹانے صاحب مقام رسالت سے نہیں ہٹتے تھے تو یہاں تک صلاح کیا جو ہے رسول اللہ کے لبست کو نے اپنے دست مبارک سے مٹایا تاکہ صلاح ہونے کے لیے کفار کے اعتراض پر ہاں جی تو اسی طرح جو ہیں یہ چیزیں تو رسول اللہ کیا رسول نہیں رہا صلاح سے اللہ کرنے سے ہاں جی اور لفظ رسول اللہ خط مادنامے سے ہٹانے کے باوجود نے کہا محمد بن عبداللہ لکھو محمد رسول اللہ نہیں لکھو بول کے جو کے طرف کے کا آپ نے قبول کر کے محمد بن عبداللہ اللہ لکھا رسول اللہ کا آپ نے ہٹایا تو آپ یہیں سے اندازہ کریں صلاح کے میدان میں کہاں تک جاتے ہیں اور اسی طرح مولا علیہ السلام نے بھی حکمین یعنی معاویہ کے ساتھ جنگ سفین کے دوران جو ہے اس کی چال سے مسلمان دوکے میں آ گیا اور حکمین تشکیل دیا تو حکمین کے صلح پر بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہوا اور جنگ جمل و صفین نہروان بھی کیا آپ نے جاں بھی کیا تین بڑی اور آپ نے صلح کے لیے بھی بیٹھا حکمین کے لیے بھی آپ نے اپنی طرف سے نمائندہ بھیجا ہاں جی ابو مشاد شریح کو اور, اور مالک اشر والا کو ساتھ بھیجا ہاں جین عباس والا کو لیکن مایہ کی چال بازیوں سے ابو شری شریف دھوکہ کھائے سجا صاحب نے دوبارہ جو ہے آپ نے آخری بعد میں کے ساتھ دوبارہ جنگ کے لیے آپ نے تیاری کیا تھا لیکن آپ کو اللہ نے فرصت نہیں دیا اور ابن ملزم کے ذات تلوار سے آپ شہید ہو گیا ہاں جی ماں جی میں وہ الگ بات ہے لیکن آپ نے جان بھی کیا آپ نے سلح کیا ایک ہی حسین نے جنگ بھی کیا آپ نے سلح بھی کیا ہاں جی تو آپ کے صلاح کرنے سے امامات سے نہیں آتے باغہ آپ کو لکھ کے دینے پڑا ہاں جی یہ لوگ جو فیصلہ کریں گے میں بیٹھوں گا ووٹ کے اور ہاں جی تو یہاں تک آپ کو لکھنے میں تھا کہ یہ حکمین جو فیصلہ کریں گے اس پر میں بیٹھوں گا ووٹ کے تو یہیں سے آپ اندازہ کرو صلاح میں کہاں تک جا سکتے لہٰذا امام حسن علیہ السلام کے معاوے کے ساتھ صلاح کرنے سے آپ کے امامت کے عظیم منصب سے معذور نہیں ہوتا جو اللہ کی طرف سے ایک منصب اللہ ہی ہے امت کے رہبرے کے اللہ نے دے دیا ہاں ظاہر حکومت جو ہے وہ ایک دن اس کے پاس ہوتا ہے ایک دن ایک اس کے پاس ہوتا ہے امامت اور ولاعت کے اصل منصب تو ہدایت بشر کے ہاں جی اللہ سے جس تعظیم تعلق کو کہا جاتا ہے بشر کے رہبرے اور ہدایت کے مالک ہونے کا وہ یہ ہنشیاں حکومت کریں ان نہ کریں صلاح کریں ان نہ کریں ہاں جی جنگ کریں ان نہ کریں ان کے اس منصب کو کوئی ٹھیک نہیں پہنچا ہے اس لیے ہمارے باقی علمہ علیہ السلام کو نہ جنگ کا موقع نہ صلاح کا مقابلہ خاموشی سے اپنے تبلیغ کرتا رہا لیکن وہ کیا وہ سب امام نہیں رہا انہوں نے چنگ نہیں کیا اس لیے کیا امام نہیں رہا سارے امہ علیہ السلام ہاں جی صرف امام حسن کو وہ لشکر مسلمانوں کے ہاں جی علانی طور پر بیعاد کے مسلمان کے بعد اعمہ کے ہاتھوں میں حکومت آیا ہی نہیں ہاں جی تو حکومت نہ آنے سے کیا باقی آئمہ امامت سے ہٹ گیا نہیں بھائی ایسا نہیں ہے امامت ظاہر حکومت کو اصل امامت سے عہدہ امامت سے ولاج سے کوئی تعلق نہیں ہاں بھائی یہ منظم ناصب میں سے ہیں اگر مل جائے تو وہ اس کا حقدار ہے سب سے زیادہ حقدار کیونکہ وہ سب سے بہترین عدل انصاف وقت کا امام معصوم جو ہے وہ قائم کر سکتا ہے اس کی طرح کوئی دوسرا قائم کر ہی نہیں سکتا لیکن مخصوص ہے کہ امت کو اس اس قدر نہیں ہوئی اس کی معرفت نہیں ہوئی ہمارا آئیمیہ البیت علیہ السلام کے اور لہٰذا وقت کے جو حکمران ہیں اوس پرس لوگ ہیں اعتدار کے لالشی لوگ ہیں انہوں نے عیمت سے حکومت چھینتا رہا اور ان کو حکومت کے ہاں آ... مسلمانوں کی امامت کرنے نہیں دیا ان کو ہاں آم... نظام سلطنت کو سنبھالنے کی جو ذمہ داری امامت کے ذمہ میں آتا تھا وہ سنبھالنے کا ان کو موقع ہی نہیں دیا ہاں اور وقت کے جو ہے حوث پرس لوگ ہیں اقتدار کی لالش رہنے والے لوگ ہیں یہ کہ وعدہ گار بنومی اور بن عباس کے آتے رہے تو وہ ایک الگ بات ہے اس سے ان کی محمد کو کوئی ٹھوس نہیں پہنچائے محمد کی حصر ذمہ داری دین حق کی سرپرستی اس کی جو ہے تعلیمات کی جو ہے نگاہ بانی ہے جیسے اللہ کے پیارے نبی نے امت کو دیا اس میں کسی قسم کی تحریف ہونے نہ دے اور اس کو کا احکو کی حفاظت کر کے امت کو اس کی طرف رہنمائی کرتے رہیں ہاں جی دین کے اصل بنیادوں کی رہنمائی کرتے رہیں اصل بنیادوں کے حفاظت کرتے رہیں اور امت کو بر مختلف موقعوں پر پیش آنے والے شکوک و شبہات سے امت کو جو ہے ذہن کو صاف کرتے رہیں ان کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتے رہیں یہ اصل منصب امامت کی اصل ذمہ داری ہے حکومت ملے تو وہ بھی اس کے شعبوں میں سے امامت کی ہاں جی اس کے عہدوں میں سے امامت کی اس میں کوئی شک نہیں ہے ملے تو اگر نہ ملے تو امامت کے ہو جیسے وہ معذور نہیں ہوتا لہٰذا امامت کے عظیم منصب سے معذور نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک الہی منصب ہے امامت بلکہ آپ کا صلح کرنا ہی بلکہ مام حسن کا صلح کرنا ہی آپ کے امام میں وقت ہونے کے واضح سے وہ تھے کیونکہ آپ امام میں وقت تھے اس لیے معاویہ کے ساتھ صلح میں ایک طرف آپ تھے ورنہ کیسے جو صلح ایک طرف آپ ہوں گے ہاں جی لہذا جو ہے تو ایک اور حضرت نمبر تین جو حضرت علیہ السلام نے اپنے جو ہے ابن ملجم کے ہاتھوں زخمی ہونے کے بعد حضرت امام کے علاوہ امام حسن علیہ السلام ہی کو اذباب امامت حوالے کیا اور, اور جو ہے اور حضرت علیہ السلام کی شہادت کے بعد اور امت کو اپنے وسیعت کے علیہ کی میرے بعد امام حسن کے امامت کو قبول کریں اور ان کی امامت کے زیر سایہ جو ہے آگے نظام اسلام کو آگے چلیں اور امام حسن کو ہر میدان میں ان کی مدد کرنے کو امام علیہ السلام نے امت کو رہنمائی کیا اور حضرت علیہ کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السّلام نے ہی مسجد کوفہ میں اپنی امامت کا اعلان کیا اور خطبہ جمعہ بھی ہی نے پڑھا اور امامت بھی کیا اس کے بعد جو ہے جتنا عرصہ آپ کو میرا اس امامت کے عہدے پہ رہا آپ ہی نے جو ہے نظام حکومت بھی چلاتا رہا اور تمام ذمہ داریں آپ ہی نے چلائیں آپ نے ہی جو ہے معاویہ کے خلاف جنگ کے لیے لشکر تیار کیا لہٰذا یہ سب آپ کی امامت کی واضح دلیل ہے جی نمبر چار اس کے علاوہ حضور اگرم نے اپنے دونوں شہزادوں کو اس کے علاوہ بہت سے قرآنی وہ بھی دونوں شہزادوں کو جو ہے آپ نے امام حسن امام حسین دونوں علیہ السلام دونوں کو جو ہے آپ نے ہمیشہ ایک ہی نظر دے دے بچپن ہی سے کل آخری لمحات تک آپ نے ایک ہی نظر سے دیکھا اور دونوں کے حق میں آپ نے حدیث اور فضائل بین فرمایا ان کے مقام و منظرت بحن فرمایا ایک وہی حدیث جو ہے ان الحسن وال حسین قام نے کاما اوقات جی، یہ دونوں امام خواہ کھڑے ہو جائیں یا قیام کریں اور اسی طرح نے فرما، فرمایا ان الحسن علیہ حسین سعیدہ شباب اہل جنت فرمایا ہاں اور اسی طرح ان الحسن البل حسین ریحانتیہ حسن حسین میرے جنت کے دو پھول ہیں فرمایا اللہ کے پیارے رسول نے اس میں کوئی حرار نہیں کیا دونوں کے جنت کے حال جوانوں کے سردار ہونے میں آپ نے کوئی فرانی نہیں فرمایا اس طرح واقع مباہلہ میں نجران کے جو ہے عیسائیوں کے مقابلے میں اسلام کی حقانیت کو بیان کرنے رسول کے حقین میں بھی آپ نے امام حسن امام حسین حسن علیرا پینتن پاک سب کو سال لے گیا اس میں بھی امام حسن کو الگ نہیں رکھا سب کو ایک ہی امام حسن دونوں کو آپ ساتھ لے لانے عمام کو گود میں لے کے عموما کو جو ہے آپ نے دسوں بارہ پکڑ کے اس طرح آئے تدہیر میں ان ماحد اللہ علیہ سوان کو اہل البیۃ و تحرق تدھیرہ میں جو ہے فنچن پاک سب کو جو ہے معصوم کرا دیا جی صاحب کے دل میں اس میں امام حسن کو الرنی کے تمام واقعہ تفصیل شاملوں کے علم میں اور آئے قربہ میں, میں بھی اللہ علیہ حجر المعدہ میں بھی ہاں جی آیہ قوربہ میں بھی اضیر رسالت میں جو جن حصی کی محبت کو اس امت پر لازم کرا دے دیا اس میں بھی جو ہے اہل سب کو قرار دے دیا پنطۂ پاک میں سے کسی کو امام حسن کو الگ نہیں کیا کہ ہاں بلکہ امام حسن امام حسین زہرا اور علیہ السلام اور اس کے بعد آنے والے امیہ اہل ان سب کی محبت محدت کو عجیب رسالت میں قرار دے دیا یعنی تو قرباء بھی جو ہے اس میں بھی فرانے کے امام مسان امام حسین میں اور اسی طرح جو ہے سورہ دہر جو ہے انہی حسیوں کی فضائل میں انہوں نے جب جو ممسن ممسن جب بیمار ہوئے حضرہ علی نے آپ دونوں نے نظر فرمایا رسول اللہ کے حکم سے کہ ان کو شبھا ہو جائیں تو ہم تین دن روزہ رکھیں گے تو اس روزہ میں جب آپ ہو گیا الحمدللہ تو پورے جو ہے حضرت زہرہ تل اور حضرت علی صاحب نے روزہ رکھا تو حسن علیہ کرمین نے بھی روزہ رکھا اور عطا فضا نے بھی روزہ رکھا تو سورہ دہر جو ہے ان ہنستوں کی فضلت میں ذکر ہو گیا پورا ایک سورہ ذکر ہو گیا اس میں بھی کسی کو نہ نہیں ہے اور امام حسین علیہ السلام جو ہے امام نہ ہو تو ان تمام فضال میں امام حسین کے ساتھ ساتھ کیوں ہیں اس طرح جنت سے لباس عید کے موقعے پر پہنچتے ہیں تو پھر بھی دونوں کو وضاح اللہ سلام اللہ کے دعا پہ دونوں کے لیے جنت سے جو ہے ہاں جی جن لباس پہنچتے ہیں زہرہ کے دعا پہ اور اس میں بھی امام حسن کو امام حسین کو پہنچے حسن کو پہنچے ایسنی دونوں کے لیے پہنچا ہاں جی اور اسی طرح جب دونوں نے خطاطی لکھا ہاں جی اور دونوں خطاطی تو اللہ تعالی نے حضرت زہرہ کس انہوں نے زہرا کے پاس لے گئے اس کے فیض کرام میں سے کس کا خط خوبصورت ہے بچون میں پھر انہوں نے فیصلہ نہیں کیا علی کے بعد پہ جلی نے فیصلہ نہیں کیا جو امام رسول اللہ کے پاس بھیجا رسول اللہ نے بھی فرمایا میں جو ہے سے پوچھا گا جبریل فرمایا میں کل سے سافل سے آخر اللہ تک پہنچا اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت زہرہ کے پاس پہنچا اور حر زہرہ نے جو ہے اپنی جو ہے گردن بند کو فرمایا اس میں سات موتیاں تھے جی اس کو میں زمین پہ چھوڑتا ہوں جس کے ہاتھ میں زیادہ آ جائیں اسی کا خود خوبصورت ہے دیکھا دونوں کے ہاتھ میں تین تین آگے. ایک رکھ گیا اللہ نے آسمان سے جی جبریل کو بھیجا جبریل فوراً جا کے اس ایک موتی کو دو حصہ کر دیں دو تو دونوں کے ہاتھ میں ساڑھے تین ساڑھے تین حیات زین میں دیکھو اللہ تعالیٰ ان دونوں حسیوں کو کبھی بھی فرح نہیں کرتا ہے تو آج ایک جو ہے صلح کرنے پہ امام حسن امامت سے کیسے خارج ہو سکتا ہے زین میں ہاں جی نا رسول اللہ کی اپنی ان حسیوں کے حیات میں آپ نے جو حدیث ان کے بارے میں فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن آیات اہل کے بارے میں پینتنی باغ میں نازر فرمایا ان کی محبت محدت محمد کو ماننے پر محمد کو جس چیز کا لازم قرا دیا حدیث سگلیں ان نے تاریخ میں سے کم سگڑیں کتاب اللہ وطرت اہل اما تمست ملن تذلباد تیرحوس میں پوری اہل بیت سے امی محدت محبت محدت کو لازم قرار دیا ہے ہاں جی تو لہذا جو ہے ان تمام چیزوں میں عالوید میں سے اللہ صلی اللہ نے ہم نے امام حصل میں کوئی فرانے نہیں کیا شروع حصے ہی پرانے یاتوں میں بھی ان دونوں حصوں کا جتنے بھی فضائل قرآن عیاتوں میں آیا آئے مدت کی صورت میں آئے مبالغ کی صورت میں آئے تجزیہ کی صورت میں آئے صورت دہار کی صورت میں ہاں جی ان تمام آیات میں جو ہے ان دونوں ہنسیوں کو بالکل برابر برابر قرار دیا ہے تو آج امام سن کے صلاح کرنے سے ہاں جی یہ کسی امامت سے ہے گا رسول اللہ نے اپنے حیات نے بھی صلاح کیا اپنے نے جنگ بھی کیا علیہ السلام نے بھی صلاح کیا جان بھی کیا تو کیا صلاح کرنے سے امامت رسالت سے ہٹ جاتی ہیں نیول کی امامت اور رسالت کے شغونات میں سے ان کی ذمہ داریوں میں سے وہی بہتر جانتے ہیں کب ہم نے جنگ کرنے کب ہم نے صلاح کرنا اور وہ اپنی ذمہ داریوں کے تحت اپنے فریضہ انجام دیتا ہے ہاں اس کے علاوہ بھی جو ہے رسول اللہ حضرت رسول اللہ علیہ وسلم کا ان دونوں شاہزادوں کے ساتھ ایک جیسا رفتار ہونا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ امام حسن علیہ السلام اللہ کی طرف سے کسی قسم کی شک شعبہ کے بغیر آپ امام ہیں اور اور اور, اور اس کے علاوہ بھی جو ہے ہمیں دعوت شریف میں آمیر کبیر علیہ السلام نے ہاں جی انہوں نے اسی دعائت شفوں میں اس بات جو ہمارے بزرگان جن کا آپ امام حسن کی امامت اور ولالت کا وسیلہ دے کر یہ بھی یہی خود یہی دعا بہترین دلیل ہے ہمارے لیے وہ بھی امامت الحسن و ولائتی ہیں کہ امام حسن کی امامت اور ولات پر کسی کو شک شبہ نہ ہو اس لیے ہمارے بزرگان نے ان کو امامت امام حسن صن کی امامت اور ولات کو وسیلہ یہ دعا کرا دے دیا اس کے مطلب کیا ہے نصر یہ حسنِ امام ہے ان کا یہ آپ کا امام ہونا تو ڈن ہے بلکہ آپ کے امامت کے منصب کا وسیلہ قرار دے دیا اس سے بڑا ثبوت ہمیں کیا چاہیے جن گرام ہمارے بزرگان کی تعلیمات کی روشنی میں حضرہ امیر کب الماء برجران جن کی نظر میں محمد صلی اللہ السلام کی امامت کے یہی دعائے تشفع کی عبادت کا ہے کہ محمود صلی اللہ علیہ السلام کے لیے نہ صرف امامت ثابت کیا بلکہ آپ کے امامت کو وسیلہ بھی قرار دے دیا اور وسیلہ قرار دے کے اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں دعا فرمایا لہٰذا یہ مختصر جو ہے آرائش جو امام حسن علیہ السلام کی امامت کے سعود میں کہ اس میں ہمیں امام کے صلیح کرنے سے امامت کے سے, سے نہیں ہٹتا ہے زین میں البتہ اگر بات تصاف صلاصل کی کتابوں میں سلسلہ لکھنے میں اغاؤں امام حسن کے وہاں نام نہیں لکھا ہے تو اس وجہ سے جو امام حسن امام حسن دونوں نے ایک ہی چشمی سے فیص حاصل کیا وہ علیہ السلام سے لہذا چونکہ جو ہے دونوں نے ایک سے حاصل کیا تھا اس لیے امام حسن کو مان جی کی کے نہیں اس کا مطلب یہ نہیں امام حسن نے علیہ السلام سے فیص حاصل نہیں کیا ہاں ایسا نہیں چونکہ امام حسن امام حسین دونوں نے عالی سے فیص حاصل کیا تو لہذا جو ہے اختصار کے طور پر امام حسن امام حسین کا نام لکھتے ہیں چونکہ عالی سے امام حسین نے وہ چونکہ بات کا سلسلہ جو ہے امام حسین سے آگے چلا علی سے تو دونوں نے ایک ساتھ فیص حاصل کیا رسول اللہ سے دونوں نے ایک ساتھ حاصل کیا اس کے بعد جو ہے آگے جو تسلسل چلا وہ امام حسین سے چلا چونکہ امام حسن پہلے فیت ہو گیا اس کے بعد شاہ شادت اس کے بعد امام حسین آئی امام حسین کے بعد آگے چلا تو اس وجہ سے جو باقی نو امہ جو امام حسین سے آیا ہیں اس وجہ سے جو امام حسین کا نام لکھا اور اختصار کے لیے ہے یہ نہ امام حسن علیہ السلام رضو اللہ امام چھانٹا ہمارے امام بانا ہیں کتنے حادیث موجود تھے امام باڑہ ہونے پہ امیر قابل علیہ رحمٰ نے معدل قربہ میں سولہ حدیث یا ستارہ حدیث ذکر فرمایا کہ یہ بارہ امام ہے اور سب کے نام دے کے جو ہے ہمیں یہ آخرہ صاف کیا ہوا ہے زین لہٰذا اس میں کسی قسم شک شبہ کے ہمیں کوئی گنجائش سے اتنی حادث اس موضوع پر ہے ہاں جی حدیث کتابوں میں کم از جو ہے پچاس ساٹھ حدیث بارہ اماموں کے ناموں کے ساتھ عالم اسلام کی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے ہاں جی تو یہ کوئی تواتر کے ساتھ ثابت ہے اور بارہ اماموں کا حال سنت کی علماء کرام جیسے علامہ طاہر قادری جیسے نے بھی اس سے پہلے ان کی مادی دہلی وغیرہ نے بھی اپنی کتابوں میں بارہ اماموں کا جام نام لکھا ہے تو امام حسن امام حسین دونوں کا نام لکھا ہے امام حسن کا لکھا امام حسن کو امام, حسن کو, امام حسن کو نکالی تو وہ بارہ امام کی تعداد ہی متاثر ہو جاتی ہے تو کتنے آدھی سے پیارے نے بھی کہ میرے بعد میرے بارہ ہیں ہاں جی تو بارہ جب تو امام حسین نہیں ہوگا بارہ نہیں ہوگا امام حسن جب ہوگا نہیں ہوگا اور کسی اور اس کس جگہ پر کوئی جانشین بھی نہیں بن سکتا ہے لہذا امام باڑہ ہی ہیں امام حسن جو ہے صلح کرنے سے کوئی کوئی امام جو ہے امامت سے نہیں اٹھتا ہے علیہ السلام نے آب تاریخ گواہ ہیں صلاح کیا جاں بھی کیا رسول اللہ نے صلاح کیا جاں بھی کیا سب تعلیم دیا امام مسن نے صلح کیا امام مسن نے جنگ کیا ہر وقت کے امام جانتا ہے میرے کیا فریضہ ہے مجھے صلح کرنے چاہیے یا جنگ کرنے چاہیے جہاں صلح کی ضرورت ہو یہ ہنسیاں صلح فرماتے ہیں جنگ کی ضرورت ہو تو جاں فرماتے ہیں. خاموشی سے رہنا میں اسلام کے باقاع ہیں تو خاموشی سے رہتے ہیں جس طرح باقی سارے آئی میرے خاموشی سے اسلام کی تعلیمات پر آپ نے توجہ دے جس کا یہ مطلب نہیں ہنسیاں امام نہیں تھا ہاں جی امام تھے جو ان کے فریضے کو خود جانتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے ہاں جی مجھے جنگ کرنے چاہیے مجھے صلح کرنے چاہیے مجھے خاموشی سے اپنا تبلیغ جاری رہنے چاہیے وہ ہر امام اپنی ذمہ داری کو خود جانتے ہیں ہم امام کو جو ہے راستہ دکھانے والا نہیں وہ ہمارے امام ہیں وہ ہمیں راستہ دکھاتے ہیں کہ ہمارے ایک فرضہ کیا ہے ہمیں ان کے ہر فیربے لبے کہنا یہی اہل ایمان ہے اللہ ہم سب کو اجمۂ الود علیہسلام کو تعلیمات کو سمجھنے کے اور ان کی محمد ولاد پر سچی محبت معدت عقیدہ رہنے کا لان سب کو تمام مسمانوں کو توفیت تھا